تو اسلام کا نظریہ یہ ہے 110 سے شروع ہو رہا ہے ہم بول بچوں کے لیے اسلائی کہانی اور بہت کچھ الحمد للہ ڈاٹ کام وَلَقَدْ آتَيْنَا الْكِتَابَ فَخْتُ وَلَوْ لَا آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سرہود کی آیت نمبر ایک سو دس سے کر رہے ہیں اس سے پہلے جو دروس ہوئے ان میں آپ نے سنا کہ مختلف نافرمان قوموں کا ذکر تھا یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور تاریخ انسانی کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر زمانے کے کافروں کے نظریات عقائد اعمال اور حرکتیں وہ ایک جیسی تھی جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر صحرائے سینا پہنچے تو انہوں نے ہیت موس علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی قانون دیا جائے کوئی دستور دیا جائے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں چنانچہ حیرت موسا علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی تورات میں انتالیس صحیفے ہیں یہ ایک کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں انتالیس صحیفے ہیں انتالیس صحیفوں کا مجموعہ ہے دنیا میں ایک کتاب ہونے کا شرف صرف قرآن کریم کو حاصل ہے اور دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں وہ ایک کتاب نہیں ہے انجیل آپ دیکھیں تو انجیلیں چار ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں تو انجیلیں بہت زیادہ تھیں پھر چار پر اتفاق کر لیا گیا تو انجیلیں بھی چار اور تو میں انتالیس صحیفے لیکن قرآن کریم الحمد سے لے کر ونناس تک یہ ایک کتاب ہے جب مس علیہ اسلام کو یہ کتاب دی گئی تو کسی نے اس کو تسلیم کیا کسی نے انکار کیا اور کسی نے اس کے احکام میں تعویلیں کی چنانچہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو اسی کا ذکر ہے فرمایا کہ بلقد عطی نام موسل کتاب فخت ہی اور تحقیق ہم نے موسا کو کتاب دی لیکن اس کتاب میں اختلاف کیا گیا کسی نے اس کو مانا اور کسی نے کفر کا راستہ اختیار کیا کلیمت سبقت میں رب لک یا کلمہ نہ ہوتا اور وہ فیصلہ نہ ہوتا جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکا لقو یا بے نہ تو دنیا ہی میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا لیکن اللہ ایک وعدہ کر چکا ہے اللہ ایک فیصلہ کر چکا ہے اور وہ اس فیصلے پر عمل کرتا ہے اور وہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے ایک تو یہ کہ پورا عذاب کسی بھی گناگار فرد اور قوم کو دنیا میں نہیں دیا جاتا بلکہ آخرت میں دیا جائے گا عذاب اور ثواب کی اصل جگہ وہ آخرت ہے دنیا نہیں ہے یہ اللہ نے طے کیا ہوا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض اوقات بڑے بڑے نیک لوگ پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں بیماری کی زندگی گزارتے ہیں فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے ہیں گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں ابتلاؤں کی زندگی گزارتے ہیں لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں برا بلا کہتے ہیں پتھر مارتے ہیں ٹھکراتے ہیں حالانکہ وہ بڑے نیک ہوتے ہیں تو دنیا میں ان کی نیکی کا پورا سلا انہیں نہیں ملتا اور بعض بڑے ظالم ہوتے ہیں ضانی شرابی بدکار ظالم اور کافر اور مشرق بت پرست لیکن دنیا میں عیش کرتے ہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی پوری سزا دنیا میں نہیں ملتی اس لیے کہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے الجزا نہیں ہے یہ عمل کی جگہ ہے جزا کی جگہ نہیں ہے اور آخرت دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہے وہاں جزا ہے مگر عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا اور دنیا میں عمل ہے مگر جزا نہیں ایک فیصلہ تو یہ کیا ہوا اللہ پاک نے دوسرا فیصلہ اللہ پاک نے ہر قوم اور ہر امت اور ہر فرد کے لیے ایک زندگی متعین کی ہے محلت متعین کی ہے تو اللہ کسی بھی گناہ گار کو اس کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اس کو محلت دیتا ہے شاید میرا بندہ توبہ کر لے شاید باز آ جائے تو فرمائے کہ اگر وہ کلمہ نہ ہوتا وہ بات نہ ہوتی وہ وعدہ نہ ہوتا جو تیرے رب کی طرف سے ہو چکا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا آج دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا و انهم لفی شکک منهم مریب اور یہ اس کتاب کے بارے میں شک میں ہیں ایسا شک جو ان کو تردد میں ڈالنے والا ہے۔ و ان کل لم ما لوفینہم ربک اعمالہم بے شک سب ہی ایسے ہیں کہ آپ کا رب انہیں ان کے امال کا پورا پورا بدلہ دے گا کسی کا عمل اللہ ضائع نہیں کرے گا سورہ زلزال کی جو آخری آیت ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قرآن کریم کی سب سے جامع آیت ہے وہ کیا می عمل مسکال ذرا و می عمل مسکالا ضرورت ان شرا جس کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا اور اسے اس کا بدلہ ملے گا اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برا عمل کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا چنچہ یہاں پر بھی اللہ پاک نے کئی تاکید لائی ہیں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا اگر آپ کو عربی زبان سے تھوڑی سی شناسائی ہو تو آپ دیکھیں اس میں کتنی تاکیدات ہیں ذرا الفاظ کو دیکھیے وہ ان بے شک یہ ایک تاکید ہے کلن یہ دوسری تاکید ہے لما اس پر جو لام ہے یہ بھی تاقید کے لیے ماں یہ بھی تاکید کے لیے ہے لا وق اس پر جو لام ہے یہ بھی تاکید کے لیے اور آگے نون جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے تو پانچ چھ تاکیدیں لا کر اللہ نے فرمایا کہ بے شک سب ہی ایسے ہیں کہ آپ کا رب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا پورا پورا دے گا ان بما یعملون خبیر بے شک وہ خبر رکھتا ہے اس کی جو کچھ یہ کرتے ہیں کسی اور کو ہمارے عمل کی خبر ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے اللہ کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے وہ عمل جو ہم رات کی تاریکی میں کرتے ہیں اللہ کو اس کی خبر وہ عمل، وہ عمل جو ہم جنگل میں کرتے ہیں اللہ کو اس کی بھی خبر وہ عمل جو کوئی سمندر کی گہرائی میں کرتا ہے اللہ پاک کو اس کی بھی خبر تقیم کما امیرتا ممنتا بما اک ملا تا پیغمبر جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اس پر آپ بھی اور جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی ثابت قدم رہو جیسا آپ کو حکم ہوا ہے اسی طریقے سے اس حکم پر آپ بھی ثابت قدم رہو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اور شرک سے توبہ کی ہے وہ بھی ثابت قدم رہیں استقیم یہ استقامت سے ہے استقامت کیا چیز ہے عقائد اعمال اور اخلاق میں افراد و تفریح سے بچ کر صراط مستقیم پر چلنا اور چلتے رہنا پابندی سے چلتے رہنا ایسا نہیں کبھی تو صراط مستقیم پر چلا اور کبھی سرات مستقیم کو چھوڑ دیا کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی کبھی تو اتنا نیک بن گیا کہ تحجد بھی قضا نہیں کرتا اور کبھی ایسا پٹڑی سے اترا کہ فرائض کو بھی بھول گیا رمضان مبارک میں ہم یہ منظر دیکھتے ہیں بات ساتھی ماشاء اللہ بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ترابی بھی پڑتے ہیں لیکن جو ہی عید کا عید کا چاند نظر آیا سب بھول جاتے ہیں یعنی اسی دن فجر کی نماز میں نمازی نظر نہیں آتے حتیٰ کہ میں نے اعتکاف والوں کو دیکھا جو اتکاف بیٹھتے ہیں اور بعض کو میں دیکھتا ہوں کہ دعاؤں میں بڑا روتے ہیں اور ہمارا دل کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ زندگی بدل گئی اس کی تو اس کی تو زندگی بدل گئی ایسی دعائیں کر رہا ہے ایسا رو رہا ہے ایسا ذکر ایسی تلاوت ایسی عبادت لیکن عید کے دن وہ پہچانے ہی نہیں جاتے یہ اتکاف والا ہے یا کوئی اور ہے تو استقامت ہے اصل چیز اور یاد رکھیے کہ استقامت ہی ولایت ہے یہ تو کہتے ہیں اللہ کا ولی تو ولی کون ہوتے ہیں استقامت والے جو زندگی بھر اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں وہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی بعض لوگوں کا خیال ہے ولی وہ ہوتے ہیں جن سے کرامتے ظاہر ہوں اور کرامت کس چیز کو کہتے ہیں خوار کے عادت کو یعنی ایسے اعمال جو عام عادت کے خلاف ہوں لوگ ان کو کہتے ہیں کرامت مثال کے طور پر لوگوں کا تصور یہ ہے ولی وہ ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں اور پانی پر چل سکتے ہیں اور مہینوں کا سفر منٹوں میں طے کر لیتے ہیں ابھی پاکستان میں ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں اور کسی کو اولاد دے سکتے ہیں اس طرح کا تصور ہے لوگوں کا بلیوں کے بارے میں کہ ان سے کرامتے ظاہر ہوتی ہیں اور کرامتے لوگ کہتے ہیں خوار کے عادت کو عادت کے خلاف کاموں کے ظاہر ہونے کو جبکہ علماء کہتے ہیں کہ استقامت اصل چیز ہے ولایت کے لیے اور استقامت سب سے بڑی کرامت ہے اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہوا میں اڑنا آسان پانی پر چلنا آسان اور بے موسم کے پھل حاضر کر دینا یہ آسان اور کھائے پیے بغیر ہفتہ پندرہ دن زندہ رہنا یہ آسان لیکن ساری زندگی اور چوبیس گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے ایک حکم کو بھی نہ ٹوٹنے دینا اور حضور کے ایک طریقے کو بھی نہ چھوٹنے دینا یہ ہے مشکل کام جو کی کرامت سے بڑی چیز ہے صحیح مسلم میں ایک رویت ہے حیث سفیان فقفی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلی فی الاسلام قولا لا اسعل انہو اہدا بعدک اہل نبی مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیں ایسی نصیحت فرمائیں کہ اس کے بعد پھر میں مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہ ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کل آمنت تو سم تم کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ اس پر ڈٹ جاؤ کیا مطلب ہے کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر پوری زندگی اللہ کے بن جاؤ اللہ کے بن کر رہو یہ نہیں کہ کلمہ تو پڑتا ہے اللہ کا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ لیکن زندگی دوسروں کے مطابق گزارتا ہے زندگی ایسی گزارتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو اللہ کا غضب نازر ہو یہ نہیں کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جاؤ ڈٹ جاؤ تو استقامت کی نصیحت فرمائی حضور نے اپنے پیارے صحابی کو اللہ کہتے ہے کہ جو استقامت والے ہیں ان پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں چنانچہ اللہ نے فرمایا ان البین کالو ربن اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے سم مستقام پھر اس پر ڈٹ گئے یہ نہیں کہ کبھی تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور کبھی کہتا ہے میرا رب پیسہ ہے میرا رب کرسی ہے اور میرا رب میرا نفس ہے نہیں میرا رب اللہ ہے اس پر جم جائے سطنز ملائی کا ان پر فرشتے اترتے ہیں اور وہ ان کو کہتے ہیں اللہ تخافو بلا تہزن نہ تم خوف کرو نہ غم کرو وہ اب شروع بل جنت التی تم تو اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے نہو اولی فی الحیات دنیا و فی ہم تمہارے ولی ہیں تم ہمارے ولی ہم تمہارے ولی بلی کمانا کیا ہے عربی زبان میں ولی دوست کو کہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ولی تم ہمارے ولی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وم فیحا ماتی انفو سکم و لکم فی ماتد تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تم چاہو گے جو تم مانگو گے دنیا میں تم یہ سوچ کر قدم اٹھاتے تھے کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے اور قیامت کے دن اللہ یہ دیکھے گا کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے جو تم چاہو گے نژلمن غفور رحیم یہ مہمانی ہے غفور الرحیم کی طرف سے تو اہل استقامت یہ ہے اہل یہ استقامت اصل میں مشکل چیز ہے اور اس کے لیے بڑا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے تب جا کر یہ چیز حاصل ہوتی ہے اور محققین کہتے ہیں استقامت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ حقوق کے حق بھی ادا ہوں اور حقوق کے خلق بھی ادا ہوں یہ استقامت کا اعلیٰ درجہ ہے اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں یہ ہے اعلی درجہ صرف نماز پڑھتا ہے نہ والدین کی فکر نہ بھائی بہنوں کی فکر نہ دوسرے مسلمانوں کی فکر نہ امت کے زوال کی فکر بس صرف یہ اپنے لگا ہوا ہے نفل پر نفل پڑتا جا رہا ہے اور ماشاء اللہ بڑا ذکر کرنے والا لیکن اور کسی کی فکر ہی نہیں تو یہ استقامت نہیں اور صرف بندوں کے حقوق ادا کرنے میں لگا ہوا ہے نماز روزے کی فکر ہی نہیں ہے یہ بھی استقامت نہیں ہے تو استقامت کا اعلی درجہ یہ ہے کے حق کے اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں اور مخلوق کے اور بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اپنے نبی کو حکم ہے میرے نبی استقامت اختیار کریں آپ بھی اور آپ کے صحابہ بھی. ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبت سورت الحوت مجھے سورہد نے برا کر دیا ہے تو حضط عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سورہ حود میں کون سا مضمون ہے جس مضمون نے آپ کو بوڑھا کر دیا تو حیث ابن مسعود کی رائے یہ ہے کہ یہ آئے کہ کریماست کما مرتا اللہ نے جو حکم دیا کہ آپ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ زندگی گزاریں اور ثابت قدم رہیں یہ حکم جو تھا اس آیت نے حضور کو برا کر دیا حضور فرما مجھے اس آیت نے برا کر دیا اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ کے دین کے راستے پر چلنا آسان تھا آپ کی عادت تھی اصل آپ کو فکر تھی اپنی امت کی کہ میری امت میں بھی استقامت ہوگی یا نہیں ہوگی اس فکر نے حضور کو برا کر دیا کیا ایسا نہ ہو کہ میرے امتی دین پر چلیں اور پھر ہٹ جائیں اور پھر یہ بھی سن لی دیئے کہ نبی کی استقامت نبی کی شان کے مطابق ہے ہماری استقامت ہماری شان کے مطابق ہے ہم نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو استقامت عطا فرمائی تھی ظاہر ہے وہ ہمارے اندر تو نہیں ہو سکتی لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو عمل شروع کیا جائے اس کو نیک عمل کو زندگی بھر اس کو پھر پابندی سے ادا کیا جائے ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے پٹ پچیس پچیس سال تک تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہونے تکبیر تحریمہ اور مجھے میاں والی کے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا وہاں ایک گاؤں میں ان بزرگ کی زیارت نہ ہو سکی وہ انتقال کر چکے تھے لیکن ان کے مدرسے میں گیا اور ان کے بیٹوں سے اور ان کے جاننے والوں سے ان کے حالات کا پتہ چلا اللہ اکبر تو اس اللہ کے بندے کی زندگی ہوگی کوئی جو جب انتقال ہوا اسی نبے سال لیکن بتایا گیا کہ جب سے ان پر نماز فرض ہوئی چودہ پندرہ سال کی عمر میں جب سے ان پر نماز فرض ہوئی تب سے لے کر موت تک انہوں نے کوئی نماز جماعت اور تکبیر تحریمہ کے بغیر نہیں پڑھائی ایسے عجیب آدمی تھے کہ اگر سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ ایک بندے کو اور لے جاتے تھے اس کا کرایہ اپنی جیب سے دے کر تاکہ اگر راستے میں کہیں جماعت کا وقت ہو جائے تو میں جماعت سے محروم نہ ہو جاؤں اس کے ساتھ جماعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکوں تو ایسی ایسی استقامت کوئی ارد یہ کر رہا تھا کہ یہ استقامت ولایت ہے اور استقامت سب سے بڑی کرامت غالبا غالباً ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ کوئی صحاب ان کی ولایت کی شہرت سن کر ان کی خدمت میں آئے اور کافی عرصہ رہے پھر واپس جانے لگے تو کسی نے پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو میں نے تو سنا تھا کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں مگر میں تو ان کے اندر ولایت والی کوئی بات نہیں دیکھتی انہیں بھی ولایت والی بات کون سی ہوتی ہے ان کا ولی جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں تو بڑے شوب دے ظاہر ہوتے ہیں بڑی کرامتے ظاہر ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں تو کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی تو انہوں نے پوچھا اللہ کے بندے اتنا عرصہ رہے ان کا کوئی عمل اللہ کے حکم اور حضور کی سنت کے خلاف بھی دیکھا ہے کہتا ہے ایسا تو نہیں ہے تو فرمائیں اللہ کے بندے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی یہ تو سب سے بڑی کرامت ہے تو مشکل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اس طریقے سے گزرے کہ کوئی عمل اور کوئی رسم کوئی رواج کوئی طریقہ شریعت کے خلاف نہ ہو شریعت سے ہٹا ہوا نہ ہو یہ ہے استقامت جو کہ بڑی مشکل چیز ہے لیکن کسی سے جلایت ملتی ہے اللہ کی محبت ملتی ہے اللہ کی دوستی ملتی ہے تو فرمایا کہ فسٹ اے پیغمبر جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اس پر آپ بھی اور جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی ثابت قدم رہیں بلا تو اور حد سے تجاوز نہ کرو ان نہ بصیر بے شک وہ اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اکبر بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کیمرے لگے ہوتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو لوگ چکن ہو جاتے ہیں کہ جہاں کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی نہ کروں کوئی اور ایسی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے پولیس کی گرفت میں آ جاؤں لیکن اللہ کی آنکھ کو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہی ہے ہر جگہ خلوت میں جلوت میں تاریکی میں روشنی میں مسجد میں مندر میں بازار میں مارکیٹ میں گھر میں دکان میں اللہ کی نظر اللہ کا کیمرہ ہر جگہ ہمارے اوپر فٹ ہے اور اب تو سمجھنا آسان ہو گیا کہ کیسے اللہ ہر جگہ دیکھ سکتا ہے دیکھ رہا ہے تو اگر انسان ایسے کیمرے بنا سکتے ہیں اب تو سنا سیٹلائٹ کے ذریعے سے اوپر سے بھی نگرانی ہو سکتی ہے تو اگر انسان اتنی ترقی کر سکتا ہے تو انسان کو عقل دینے والا اللہ کی ایسی نگرانی نہیں کر سکتا بلا ترکن ظلم اور مت جھکو ظالموں کی طرح اللہ کہتا ہے ظالموں کا ساتھ مت دو ظالم کون ہے مشرق بھی ظالم ہے سب سے بڑا ظالم تو مشرق ہے ان شرک اللہ ظلم عظیم بندوں پر زیادتی کرنے والا وہ بھی ظالم ہے اللہ کہتا ہے ظالموں کا ساتھ مت دو فت مست منار ورنہ تمہیں آگ چھوے گی اللہ کا عذاب آئے گا تم پر اگر تم ظالموں کے سامنے جھکو گے ظالموں کا ساتھ دو گے اور ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سخت حدیث ہے فرمایا کہ منظال ظالم قد خرا من الاسلام جو شخص ظالم کو تقویت دینے کے لیے ظالم کے ساتھ چلا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل اللہ اکبر آج کے دور کا سب سے بڑا ظالم امریکہ ہے اور سچالی طاقتیں ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام اور شرم کی بات یہ ہے کہ اکثر مسلمان حکمران اس سب سے بڑے ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور مسلمانوں پر غضب ڈالتے ہیں اس کے ساتھ مل کر ممان اکمد اللہ اولیا اسم ملاقن سرون اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہے اگر ظالموں کا ساتھ ہوگے تم منا تم پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے پھر اللہ کی مدد مت مانتے اللہ اکبر اب مسلمان اللہ کی مدد مانتے فنسر ال کوم ال کافرین فن سر نال القمل ظالمین فن سر چیخ چیخ کر خطیب دعائیں کرتے ہیں اور لوگ آمین آمین اے اللہ مدد فرما ہماری کافروں کے خلاف ظالموں کے خلاف یہودیوں کے خلاف عیسائیوں کے خلاف ہماری مدد فرمائے اللہ اور لوگ کہتے ہیں آمین آمین لیکن خود ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں خود ظالموں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں ہماری مدد فرما ان کے خلاف تو یہ منافقت نہیں ہے کہ زبان سے تو کہیں اللہ ان کافروں کو تباہ کر دے اور عمل سے ان کے ساتھ دے. ان کا ساتھ دیں یقین یہ ہو کہ ہمارا رب اللہ نہیں ہے ہمارا رب تو یہ ہے امریکہ ہمارا رب ہے یورپ ہمارا رب ہے تو کیسے اللہ کی مدد آئے فرمایا کہ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی اگر ظالموں کا ساتھ دو گے ایسی دعائیں قبول نہیں ہوں گی یہ تو منافقانہ دعائیں ہیں منافقت والی دعائیں کیا اللہ یہودیوں کا ستیہ ناش کر دے لیکن خود ہم یہودیوں کے ساتھ دوستی لگائیں گے باطیم سلاطا سرف ان اور نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں مسولف مین اللہ اور رات کے حصے میں بھی دن کے دونوں حصے فجر کی نماز اور دوسرے حصے میں اصر کی نماز اور پھر رات کی نماز ابتدا میں تین نمازیں فرض تھی لیکن بعد میں پانچ نمازیں فرض ہو گئی بعض نے کہا کہ اس میں پانچوں نمازیں آ گئیں تو دن کے دونوں حصوں میں فجر اور اثر آ گئی اور رات میں مغرب عشاء مگر ایشا گئی نہیں اب آپ سوچیں گے کہ پہلے تو مضمون یہ تھا کہ ظالموں کے ساتھ ظالموں کے کے ساتھ ساتھ کہاون نہ کرو ظالموں کے سامنے نہ جھکو اور یہاں نماز کا مضمون ہے اس لیے کہ جو صحیح نماز کی پابندی کرے گا جو باقی نماز کو پڑھے گا نماز کی روح کے ساتھ وہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے وہ اپنے اللہ کا ساتھ دے گا ظالم کا ساتھ نہیں دے گا ان الحسنات سیاحت بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اللہ اکبر یہ بڑا پیارا جملہ ہے اللہ کی طرف سے بڑا با پیارا وعدہ کہ نیکیاں برائیوں کو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں شاہ عبد القادر رحمت اللہ ہے ان کا ترجمہ ہے موزی القرآن اور مختصر حاشیہ ہے کہیں ایک سطر لکھ دیتے ہیں کہیں دو سطر کہیں چند لفظ بس ایس یہ تفریح ہے لیکن پوسے میں دریا بند کر دیتے ہیں اس موقع پر شاہ صاحب نے لکھا کہ یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں تو تین طریقے سے نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک نیکی کی برکت سے گناہ کو ویسی معاف کر دیتی یہ پہلا طریقہ سنا چاہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعض گنا ایسے ہیں کہ وزو کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے گناہ نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے بعض گنا نماز جمعہ کی برکت سے اللہ پاک معاف فرما دیتے تو نیکیوں کی برکت سے اللہ پاک بعض گناہوں کو خود معاف کر دیتے اللہ نے وعدہ بھی کیا قرآن کریم میں ان تج تنی بو کبا ارام تنہو مکفر ان کم سیاتی کم منفل کم اے میرے بندو اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے نا تو چھوٹے چھوٹے گناہ میں ویسے معاف کر دوں ہاں اتنا سخت نہیں ہوں اتنا سخت نہیں ہوں کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر تمہیں پھنسا لوں اللہ ہمیں پھنسانا نہیں چاہتا اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے لیکن ہم خود پھنسنا چاہتے ہیں بچنا نہیں چاہتے جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے چراغ روشن ہو تو چھوٹے چھوٹے پتنگ آگ میں کودتے ہیں اور کوئی شخص ان کو ہٹاتا ہے لیکن وہ پھر کودتے ہیں تو فرمایا کہ میں تو تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں لیکن تم چھلانگے لگاتے ہو دوزخ میں کیا کروں تو اللہ بچانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو چھوٹے میں ویسے ہی معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اے ابو ذر اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کوئی اچھا عمل کر لیا کرو اس اچھے عمل کی برکت سے اللہ پاک اس گناہ کو مٹا دیں یہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی خود حاضر ہو گئے یا رسول اللہ آج تو مجھ سے بڑی زیادتی ہو گئی میں دکاندار ہوں ایک خاتون آئی سودا لینے کے لیے اور میں نے اس کو کہا کہ اچھا سودا تو اندر رکھا ہوا وہ اندر آ اور میں نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی. تو میرا کیا بنے گا مجھ پر حد جاری کر دیں تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جا تو بدکاری نہیں کی تھی صرف چھیڑ چھاڑ کی حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے نماز کا وقت ہوا نماز پڑھی اور پھر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھیے مجھے کیا سزا دی جاتی ہے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ نے نماز کی برقی سے تمہارے اس گناہ کو معاف رکھا تو شاستا فرماتے ہیں کہ نیکییں جو برائیوں کو مٹاتی ہیں تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ نیکی سے اللہ پاک برائی کو معاف کر دیتے تو نیک عمل کیا جائے تو بھائیو اگر ہم نیک عمل کریں گے تو اللہ پاک امید ہے ہمارے گناہوں کو ویسے معاف کروانا ان نیکیوں کی برکت ہونا تو ہی چاہیے کہ ہمارے نیک عمل زیادہ ہوں اور گناہ کم ہوں لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہمارے گناہ زیادہ نیک عمل تھوڑے تو کوشش کریں کہ جو زندگی باقی ہے اس میں نیک عمل زیادہ ہو جائیں اللہ ان کی برکت سے برائیوں کو مٹا دے دوسرا طریقہ شاہ صاحب فرماتے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ جو نیک عمل اختیار کرے گا اس سے گناہ چھوٹ جائیں آہستہ آہستہ سے گناہ چھوٹ جائیں اپنی فطرت کو بدل لے گا پہلے گناہوں میں لگا رہتا تھا اب جب نیک عمل میں لگا تو اس کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو ایک گناہ دوسرا تیسرا چوتھا گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دی ایسے ہیں بہت سے لوگ ہیں ماشاء اللہ ان کی زندگی بدل گئی اور تیسرا طریقہ شاہ صاحب فرماتے ہیں جس ملک میں جس بستی میں جس گھر میں نیکی کا رواج ہو جائے گا وہاں ہدایت عام ہو جائے گی اور گناہ مٹ جائیں گے گمراہی مٹ جائے گی ظاہر کی دو چیزیں یا نیک اعمال یا برے اعمال تو اگر برے اعمال کا رواج پڑ گیا تو نیک اعمال مٹتے چلے جائیں گے اور اگر نیک امال کا رواج پڑ گیا تو برے امال مٹتے چلے جائیں گے ان الحسنات جز ہبن سیات بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اللہ کہتے ہے اگر نیکی کرو گے نیک امال کرو گے تو پھر میں تمہاری نیکیوں کو دیکھوں گا برائیوں کو نہیں دیکھوں گا جبکہ اس کے برعکس بندے کا حال یہ ہے انسان کا حال یہ ہے کہ یہ دوسرے انسان کی برائیوں پر نظر رکھتا ہے خوبیوں پر نہیں اس کو صرف برائیاں نظر آتی ہیں دوسرے کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی اور یاد رکھیں کہ جو دوسروں کی صرف برائیوں پر نظر رکھتے ہوں اللہ پاک بھی ان کے گناہوں کا حساب سخت لے گا اور جو دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں اللہ پاک بھی ان کی نیکیوں کو اجاگر فرمائے گا ذالک ذکر للذکرین یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں مصیب سئن اللہ لا یذی و اجر المسلمین ار صبر کیجیے بے شک اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا فلولا کان من القرون من قبلکم قولوا بقیہ ینهون عن الفساد فی الارض قوم سب پہلی قومیں تو گزری ہیں ان میں ایسے اہل خیر کیوں نہ ہوئے جو ان کو زمین میں فساد سے روکتے اللہ کلیل ممن انجینا منہم البتہ تھوڑے سے لوگ تھے ان میں سے جن کو ہم نے نجات دی وہ فساد سے روکتے رہے دوسروں لوگوں نے ان کو فساد سے نہیں روکا چنانچہ ان پر اللہ کا عذاب آیا جان لیجئے جن اسباب کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا قوموں پر پہلی قوموں پر ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ جب قوم گناہوں میں مبتلا ہوئی تو روکنے والا کوئی نہیں تھا بہت سارے تو وہ تھے کہ وہ بھی قوم کی دیکھا دیکھی برائیوں میں مبتلا ہو گئے اور بہت سے وہ تھے کچھ لوگ وہ تھے جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں ہوئے لیکن انہیں خاموشی اختیار کر دی روک ٹوک نہیں کرتے تھے جب روک ٹوک چھوڑ دی تو اللہ کا عذاب آئے تو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو مگر نہ تم دعائیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی اور جب کوئی بھی نیکی کا حکم دینے والا برائی سے روکنے والا نہ رہے تو پھر اگر اللہ کا عذاب آئے تو صرف گناگاروں پر نہیں آتا بلکہ ان خاموشی اختیار کرنے والے نیکوکاروں کاروں پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے بسبا اللہ اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے بکانو مجرمین اور وہ مجرم تھے مما کان ربو کلیہلی کل قرآب باہلہ مسلم اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جب کہ بستیوں والے اصلاح میں لگے ہوئے ہوں یہ بڑی اہم آیت ہے بہت سے سنیے گا اس کے دو مانا ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ ظلم کرتے ہوئے کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب کہ بستی والے اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہوں نیکی کے کام میں لگے ہوئے ہوں تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ خام خاص کسی کو ہلاک کرنا شروع کر دے عذاب دینا شروع کر دے تمہارا خدا ایسا نہیں ہے کہ اسے کسی قوم کو عذاب دیکھ کر مزہ آتا ہو ایسا نہیں جیسا کہ آپ پڑھ چکے پانچویں پارے کے آخر میں اللہ کہتے ماں یال اللہ آزاد حکم اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکرتم و آمن تم. اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے تمہیں تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر کسی بستی والے اصلاح کے کام میں لگے ہوئے ہوں تو اللہ ظلم کرتے ہوئے انہیں تباہ نہیں کرتا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کسی بستی کو کفر اور شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہ آپس کے معاملات ٹھیک رکھیں بندوں کے حقوق ادا کرتے رہیں اور ظلم نہ کریں تو پھر اللہ کسی کو کفر اور شرک کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے یہ بہت قابل غور نقطہ ہے یاد رکھیے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا آپ نے پہلے پڑھا بھی ہے صرف صرف کفر کی وجہ سے عذاب نہیں آیا بلکہ ان کے اندر عملی اخلاقی دوسری خرابیاں پیدا ہو گئی تب ان پر اللہ کا عذاب آیا جیسے قوم لوٹ شرک بھی کرتی تھی لیکن شہبت پرستی میں بہت آگے نکل گئی اللہ کا عذاب آیا قومی مدین کا آپ نے پڑھا قوم شعیب علیہ السلام شرک بھی کرتی تھی لیکن بڑی خرابی جو اللہ نے ذکر کی وہ ناب تول میں کمی کرتے تھے بندوں کے حقوق مار لیتے تھے ان پر اللہ کا عذاب آیا حضرت علی کرم اللہ بہ کا ایک کال ہے ان کی طرح منصوب ہے بل عالم صواب حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی ملک اور کوئی قوم شرک اور کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہے کوئی قوم لیکن ظلم کے ساتھ کوئی قوم قائم نہیں رہ سکتی ہے کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا جہاں ظلم کا رواج ہو جائے تو اس بستی کو اللہ پر نہیں چھوڑتے ہیں اللہ اکبر تو حالانکہ بہت بڑا گنا ہے ظلم ہے لیکن اس کے باوجود اگر بندے آپس میں معاملات کو درست رکھیں ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں اور معاملات کو ٹھیک رکھے تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آتا اللہ اکبر یہ بعض جو مغربی اقوام ہیں یہ مسلمانوں کے لیے تو درندے ہیں اس میں شک نہیں مسلمانوں کے لیے رحم درندے ہیں لیکن کم از کم آپس میں انہوں نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ مظلوم کو انصاف مل جائے اور کھلا ہوا ظلم اپنے شہریوں پر نہ ہو مما کان ربک کلی القرا بظلمن اور اللہ کسی قوم کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے جبکہ ان بستیوں والے اسلام میں لگے ہوئے ہوں بلو شاہ اربو کا لجا اللہ کا اگر تیرا رب چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اللہ قادر ہے اس بات پر کہ دنیا میں ایک بھی بت پرست نہ رہے سارے خدا پرست بن جائیں سارے نمازی بن جائیں سارے متقی بن جائیں سارے ولی بن جائیں اللہ اس پر قادر ہے لیکن یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ کسی کو مجبور کر دے ایمان لانے پر اور نمازی بننے پر کہ نماز پڑھے اگر نمازی بن گئے تو ایسا ایسا ماشاءاللہ ایسی کرامتے ظاہر ہونے لگے کہ گھر میں گیا تو آسمان سے دسترخوان اترا ہوا ہے اور کھانا تیار پڑا وہ جنتی کھانا اور نماز چھوڑ دی تو گھر میں جو کچھ تھا وہ خراب ہو گیا سالن بھی خراب ہو گیا روٹیاں بھی خراب ہو گئی یا سب کچھ جل گیا تو اگر ایسا ہوتا تو پھر تو سارے ہی نمازی بن جاتے اور کوئی بھی مسجد کی حاضری کو نہیں چھوڑتا تو اللہ نے اللہ مجبور نہیں کرتے لاقرا فی دین بلکہ اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے تو رزق مومن کو بھی ملتا ہے کافر کو بھی ملتا ہے نمازی کو بھی ملتا ہے بے نماز کو بھی ملتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اگر تیرا رب چاہتا اے میرے نبی حضور بہت پریشان ہو جاتے تھے لوگوں کا انکار دیکھ کر کفر دیکھ کر سرکشی دیکھ کر تو فرمایا کہ تیرا رب اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا سب کو مسلمان اور موحد بنا دیتا بلا یہ زالون مختلفین لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے اختلاف تو رہے گا اللہ رحم ربک مگر جس پر تیرا رب رحم کرے وہ بچ جائے گا اختلاف سے بلی ذالک کا اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے دو معنی ہیں اس سے اسی لیے ان کو پیدا کیا ایک معنی تو یہ کہ اختلاف کے لیے پیدا کیا تو کیا اللہ پاک چاہتے تھے کہ اختلاف ہو نہیں اللہ اس کا, اس کا مطلب یہ کہ ان کو پیدا کیا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اختلاف کریں گے اختلاف ہے انسانوں میں اختلاف ہے زبانوں کا اختلاف رنگوں کا اختلاف سوچوں کا اختلاف نظریات کا اختلاف مزاجوں کا اختلاف مذاہب کا اختلاف زبانوں کا اختلاف مختلف اختلافات ہیں نتیجہ یہ نکلا کہ یہ خلاف کریں اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں کو رحم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے بال ضال یہ رحیمہ کی طرف ضمیر رحیمہ کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ ان پر رحم کرو اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اور اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے متمت کلی متربک اور تیرے رب کا کلمہ تیرے رب کا وعدہ پورا ہو گیا جہنم منل جن کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا یعنی جو نافرمانی کرنے والے میں کل کسو علی کمن امبا رسولی مانو سب تی وہ عادت اور رسولوں کے قصوں میں سے یہ سب قصے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں میرے حبیب یہ میں کس سے آپ کو سناتا ہوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو حوصلہ ملے کہ یہ میں پہلا نبی نہیں ہوں جس کی مخالفت ہو رہی ہے مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کے مخالفین تھے اور ان کو گالیاں دینے والے تھے اور ان پر پتھر برسانے والے تھے اس لیے آپ گھبرانا نہ جائیں کہ میں پہلا نبی ہوں جس کی مخالفت ہو رہی ہے یہ تو پہلے سے ہوتا آیا اور جیسے دوسرے انبیاء نے ثابت قدمی دکھائی آپ بھی ثابت قدمی دکھائیے بچا کفی حاضی الحق و مئزا و اور آپ کے پاس آگیا ان قصوں میں کیا حق اور موزہ اور نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے حق حق سے مراد وہ دلائل ہیں جو توحید اور نبوت پر دلالت کرتے ہیں موزہ وہ مضامین جو دنیا سے متنفر کر کے آخرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں وزکرہ نصیحت یعنی نیک اعمال کی طرف رہنمائی مکل علائی مینا اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اعملو املو مکانتکم تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر انلوم ہم عمل کریں گے اپنی جگہ پر بنتظرو اننا منتظرون تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو ہم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں بن غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کا غیب ساری چیزوں کا علم اسی کو ہے وہ اللہ ہی امر کل اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اب پس بس اسی کی عبادت کرے بکنگ اور اسی پر توکل کرے مما ربو کا بے غو پما اور تیرا رب بے خبر نہیں اس سے جو کچھ تم کرتے بآانا الحمد العالمين اگلے اتوار سے انشاءاللہ سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف میں جو اللہ نے قصہ بیان کیا اللہ نے اس قصے کے بارے میں فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ تو اس قصے میں بڑی عبرتیں بڑی نصیحتیں بڑی حکمتیں ہیں میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ساتھی اس قصے کو سنیں اور پابندی کے ساتھ سنیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ کم از کم پورا یوسف کا درسی سن لو محروم نہ رہو الحمد للہ ارب العالمین وسلاۃ وسلام اللہ اب المرسلیم ربنا ذلانا ولم و ترحم الخاطرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من أعوذ بك من شر ما عاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمان يا رحيم يا ہمیں استقامت نصیب فرما اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما تیری عبادت پر تیری اطاعت پر استقامت نصیب فرما اے اللہ ہم چلتے چلتے بھٹک جاتے ہیں چلتے چلتے رک جاتے ہیں سیدھے راستے پر چلتے چلتے یا اللہ غلط راستے پر چلنے لگتے ہیں یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما ہمیں استقامت نصیب فرما زندگی کی آخری سانس تک اے اللہ اے اللہ تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ایمان والی زندگی قرآن والی زندگی سنت والی زندگی تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اولا استقامت عطا فرما یا رب اپنا فضل فرما کرم فرما ذہن فرما معاف فرما اے اللہ ہر قسم کے ظلم سے اور ظالموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ظلم سے اور ظالموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیری کتاب مقدس کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے مرحومین کی مقفرت فرما ہمیں برکت والی عافیت والی روزی عطا فرما ہماری زندگی میں ہمارے گھر بار میں کاروبار میں الا برکت عطا فرما اے اللہ برکت عطا فرما یا رب جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور کیامت